جب آپ ترجمہ لکھیں گے میں آپ کو سیکھے گا تو کیا بترانا ہوتا ہے, اصل تو ہی ہے نا کہ آپ صحیح کر سکتے قرآن مسجد کا تو ترجمہ صحیح بتایا سمجھ جاؤں گا کہ آپ نہیں ہو سیکھا اور جو ہے اس کو جی ڈاکٹر صاحب موجود ہیں کہ دیکھے توجہ کریں اس طرح نہ کریں اتنی عظیم غلطی نہ کریں مارے گئے تو یہ تو ماضی ہے اور لن نصبہ جس پر بھی داخل ہوتا ہے اس کو خالص مستقبل کی معنی میں کہا لیتا ہے ویسے مظاہرے میں خال کا بھی ترجمہ ہوتا ہے مستقبل کا بھی ہوتا ہے لیکن جب اس کو لام اور نون تو یہ اس کو خالص فیوچر مستقبل کے معنی میں کہا لیتا ہے دونوں میں انکار نفی کی بنے ہوتی ہیں لم یا ضرور کا منع ہوتا ہے نہیں مارا نہیں یز ریب کا منع ہوتا ہے ہرگز نہیں مارے گا اب یہ حال ختم ہو گیا سے مظاہرے مستقبل کا فیچر من آ گیا اب بتلائے بتلا گیا لن یز ریب ریب کارگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد آپ بتائیں تو زراعت بہ کا منا تو یہ گردار آپ کی ٹائٹ ہوگی بہتر انداز میں اجرا اور ایک ایکسرسائز ٹائٹ ہوگی تو آپ قرآن کا ترجمہ صحیح طرح سمجھ پائیں گے اس کے علاوہ اس کے بغیر آپ کیسے سمجھ پائیں گے قرآن کا ترجمہ چلے ہرگز نہیں مارے گی جی وہ ایک عورت دیکھیں نا لن تو یہ معروف ہے یا مجھول تو یہ معروف ہے یا مجھول لن تو ہر چیز پر جو ہے نا وہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ہے یہ معروف ہے یا مجہور سی لکھوں سے ہر چیز پر مجھور ہے تو اس کا ترجمہ آپ کیسے کریں گے ترجمہ مجہول والا کریں ہر گر نہیں مارے گی یہ تو یہ تو اس کا تک کیسے کریں گے ہاں زبردست خود آگے نا کہ نہیں ماری جائے, مار جائے گی وہ ایک عورت اب بات یہ ہے کہ لن ضربہ دو سیگے ہیں لنت ضربہ کے دو مہانی نکلتے ہیں کیونکہ لن ضربہ دو سیوے ہیں دو بار جو ضربہ ایک ہرگز نہیں ماری جائے گی ایک عورت دوسرا درجمہ لکھیں لن ضربہ دو سیوے یاد رکھیے گا لنت رب سیوے ہیں ایسی کا تو یہ آپ نے حل کر دیا کہ ہرگیز نہیں ماری جائے گی وہ ایک عورت دوسرا سی گا دیکھے یہ آپ نے حل کر دیا لنت ربا لین لن تب دیا دیکھو لن تو آپ کریں جی نہیں مارے جاؤ گے تو ایک مرد ہرگز نہیں, نہیں مارے جاؤ گے تو نہیں مارے جاؤ گے تم ایک مرد زبردست صحیح ہے زبردست بالکل زبردست اب مجھے بتلائیں یہ لم تذ لم لام می. لم لم تذ لم تک ری نہیں تمہارا ان دو مردوں نے بالکل صحیح لیکن اب کتنے سیکھے ہیں وہ آپ بتائیں گے اب پہلے میں نے بتایا تھا کہ لمبر دو, دو سیوے ہیں اب آپ بتلائیں کہ لم با کتنے سیوے ہیں گردان کے اندر پہلے یہ بتائے ٹوٹل کتنے سیوے ہیں لم تذریبا نہیں دو نہیں تین ہیں لم یزربا لم لم بو لم تجرب لم تجربہ ایک ہی ہو گیا لم تجرب لم تزرب لم تجربہ دو لم تجرب لم تجربی لم تجربہ یہ تین تو لم تجربہ یہ تین ہوتے ہیں تجربانی تین ہوتے ہیں تجرب یہ دو ہوتے ہیں مزار معروف میں تجرب دو ہوتے ہیں اور تجربہ تین ہوتے ہیں لہٰذا لم تضربا نہیں مارا تھا مے نہیں مارا ان دو عورتوں نے نہیں مارا تم دو مردوں نے نہیں مارا تم دو عورتوں نے ٹھیک ہے ضائع میں صرف عورتیں ہیں نہیں مارا ان دو عورتوں نے مخاتہ میں دونوں نے نہیں مارا تم دو مردوں نے اور نہیں مارا تم دو عورتوں نے یاد ہو گیا نہیں مارا ان دو مردوں نے مارا تم دو مردوں نے نہیں مارا تم دو عورتوں نے تو تم میں دو مرد بھی دو عورتیں بھی اور ان میں صرف دو عورتیں ان دو عورتوں تم دو عورتوں نے کتنے اور سیکھے تو دو ہو گئے تو مارتا یا مارے گا کون کون وہ ایک عورت تو ایک مرد دو ہیں دو. وہ ایک, عورت, تو ایک مرد اور کا بان تین ہیں ٹھیک ہے مرے ہیں یا ماریں گے وہ دو عورتیں تم دو مرد تم دو عورتیں ٹھیک ہے ابھی ٹائم ہونے والا ہے تو میں تیاری کر لوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا یہ ایسا کریں آپ اگر پاکستان میں ہیں تو اپنے موبائل سے شیخ یہ لکھ کر جو ہے آپ اپنے موبائل سے یہ لکھ کر سینڈ کریں 40404 نمبر پر اب یو اے میں یو اے پر لکھیں تو آپ یہی موبائل پر لکھیں سینڈ کس کوڈ پر کریں وہ میں آپ کو دیکھ کر بتلاتا ہوں یو اے کس کو کہتے ہیں دیکھ لیتا ہوں کوڈو لنک ممالک تمام ممالک کے لکھنا یہی پڑھتا ہے فالو اس کے بعد اسپیس اس کے بعد شیخو سینڈ کرنا الگ الگ کوڈ پڑتا ہے ممالک سے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں جیسے حدیث سینڈ کرتا ہوں فوراً اسی لمحے میں پانچ سیکنڈ کے اندر آپ کے موبائل میں پہنچ جائے گا میسج عدیب سے میسج دے لی اور جو فل فری میں فالو نا کے برابر ہیں جس ہمارے پاکستان میں اس کے پچاس پیسے کٹتے ہیں ایک روپے کے ہوتے سو پیسے یعنی آدھا روپیہ صرف کٹتا ہے ہمارا یہ کارڈ الگ رہے جسے پاکستان والوں کے لیے امریکہ والوں کے لیے یہ کورٹ ہے وہ اس نمبر پر سینڈ کریں گے بنا کورٹ نہیں بغیر سروس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں لیکن اچھا یو اے تھوڑا سا یہ بتلا دیں وہاں یو اے لکھا ہو یا کچھ فارم لکھا ہو سمجھ گیا لنک کھولے کل